اِسّ الرحمٰن الرحمہ الحمد اللہ علیہ وحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام اس اسباق میں موجود مختلف برادر سب کچھ باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے اور درست نمبر ایک سو پچیس ہے اور اوراد خمسا کا دس نمبر باون ہے اس میں ادعا تشف بھی ہمارا زیر گفتگو ہے اس میں سے جو ہے اس دعا مبارک کلمی پر پہنچا تھا ابھی شرافت فاطمہ تہ ب نسبت ہاں فاطمہ زہرہ ب نسبت ہاں اس میں جو ہے شرافت کے بارے میں اب لوگوں کو پرسوں بتایا تھا شرافت کا معنی جو ہے وہ مقام و منزلت اور رتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے زہرا یا تھر کو اس دنیا اور آہارت میں عطا فرمایا ہے کیونکہ شرافت کا معنی لغت میں بلند رتبہ والا ہونا دین اور دنیا میں بلند مرتبہ کا حامل ہونا یہ مختلف معنیٰ فرمایا ہے تو ان معنی کو سامنے رکھیں تو ہزارہ خالہ تعالیٰ کے درگاہ میں جو عظیم مقام و مرتبت ہے اور قرآن پاک کی کتنے آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان و مرتبہ بین فرمایا ہے اور خالہ نے آپ کو معصومہ قرار دیا ہاں جی پیارے نبی جو ہے آپ کو جس محبت سے جس عقیدت سے احترام سے آپ کو جو ہے تھے آپ کے ساتھ پیش آتے تھے اس کا دنیا گواہ اب اس کے بعد وہ نسبت یہاں کا دوسرا حصہ جو و نسبت ابھی شرافت فت ونسبت وہ اس نسبت یہاں سے کھیمرات ہے جی تو نسبت جو ہے عربی لغت کی کتاب میں فرماتے ہیں نسبہ و نسبت نسب و رشتہ داری آپس داری تعلق کے معنی میں کیا ہے القاموس جدید نامی لغت میں المنج نامی مشہور لغت میں جو ہے نسبت نصبین سے نصباً و نسبتاً کسی کے اوصاف بتانا نسبت بیان کرنا نسب دریافت کرنا اسی طرح نصب و اللہ کسی سے خود کو منصوب کرنا ان تصب اللہ بھی اپنے باپ سے منصوب کرنا ان نصب جوا انصاب کرابت رشتے داری یہ مختلف معنی کیا ہے اور ان نسبت و نسبۂ یہ جو اس دعا کے اندر جو مخصوص لفظ ہے اس کے معنی قرابت رشتہ داری دو چیزوں کے درمیان ربط و تعلق یہ معنی کیا ہے تو نسبت نسبت کا ایک معنی تعلق خونی رشتہ داری ہاں جی برادری قرابت مشاوت اور بذرائے شادی رشتہ داری یہ سب معلوم ہو گیا تو حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کے نسبت سماعت آپ کا جن ہستیوں سے خونی رشتہ داری ہے وہ اس کا بھی وصیلہ دے رہے ہیں جن سے آپ کا جو ہے شادی کی وجہ سے جو رشتہ داری ہو گیا ہاں جی جو اس کا بھی واصلہ دے رہے ہیں تو حل لحاظ جو کے اس نسبت کو اللہ تعالیٰ نے زہرہ کو جو نسبت حاصل ہے ہاں اس نسبت کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے ہیں تو نسبت میں جو ہے تو گئے کہ ان دو جملوں کا معنی یہ بن جائے گا کہ وہ بھی شرافت فاطمہ تو نسبت ہاں ہاں تو اس جملے کو اسے ہمیں اللہ کے حضور میں زہرا کو یوں ہم مسئلہ قرار دے کے ان دونوں کو ملائیں تو یوں تو بن جائے گا یعنی اے اللہ ہم تو سے حضرت فاطمہ تزہرا سلام اللہ علیہ کے یعنی شرافت مند یعنی تیرے حضور میں موجود عظیم مقام و منزلت رحفتِ شان رتبہ دین دنیا میں موجود مقام و رتبہ اور آپ کی یہ شرافت کا مانا ہو گیا ہاں اور اور آپ کی نسبت یعنی آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی نسبت اور تعلق اور رشتے داری اور علی علیہ السلام کی زوجہ ہونے کی نسبت اور رشتے داری اور حسین حسنین کرمین علیہ السلاۃ السلام کے ماں والد گرامی ہونے کے عظیم مقام و مرتبہ کا واسطہ اور باقی اعمیہ اہل بیت علیہ السلام اور تا قیمت تک دنیا میں آنے والے اولاد فاطمی کے نانی ہونے کے اس عظیم رشتہ داری کا واسطہ تو اس کے یہ معنی بن جائے گا کہ اللہ حضرت زہرا یا حرکت درگاہ میں جو عظیم رتبہ ہے مقام و منزلت ہے قرب ہے قرب کی جو درجہ ہے ولاد کا جو عظیم درجہ ہے اس کا واسطہ اور حضرت زہرا کے جو نسبت ہے چونکہ حضرت زہرا سلیم اللہ علیہ وسلم کو جو مقدس رشتہ داری و نسبت و تعلق ہاں جی؟ جن معصوم اور اور کائنات میں اللہ کے منتخب اور منتجب ہاں جی ہستیوں سے ہیں کسی بھی شخص کو حاصل نہیں حتی حتامبیا میں سے بھی کسی کو یہ نسبت حاصل نہیں ہے رشتہ داری اور تعلق جو حضرت زہرا سلام اللہ علہ کو حاصل ہے کیونکہ آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے ہاں جی علیہ السلام کے زوجہ اور رفقۂ حیات ہونے اور حضرت حسنین نے سلم سلام اللہ علیہ کے کے ماں ہونے صابرِ دو جہان حضرت زینبمرکلثوم علیہ وسلم کے والدہ مغرمہ ہونے کا جو شرف و نسبت حاصل ہے وہ دنیا میں کسی بھی شخص و مرد و زن کو حاصل نہیں ہاں جی اور حتیٰ تا عمد تک آنے والے سعدات کے سلسلے سب بھی ہاں جی ماں کی جانب سے آپ کو پہنچتا ہے آپ سب کے نانی ہیں کل قیمت میں اور تمام سادات جو فاطمی اضاء سلام اللہ علیہ کے جو ہے اولاد شمار ہوتی ہیں ہاں جی اور دنیا میں آپ دیکھیں کتنی سادات میں اولیائی لاہی آئے ہیں جتنے اسادات کے اندر سے علمی طور پر فقہ مستحدین اور اولیاء الہی آئے ہیں امت کے اندر سے اتنا نہیں آئے اور یہ نصب جو ہے جو آپ کو حاصل لہٰذی الہی میں سے بھی کسی کو حاصل نہیں ہے لہٰذا حضرت زہرا کے نسبت جو ہے یقیناً بہت عظیم ہے آپ کی یہ رشتہ داری جو ہے کو حاصل ہے رسل اللہ کے بیٹی ہونے کا علیہ السلام کے زوجہ ہونے کا نینی کرمین اور حضرت زینب مقدسم کے ماں ہونے کا یعنی اور طاقمت لگانے والی سعدات کی جو ہے نانی ہونے کا یہ عظیم رشتہ جو ہے صرف حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کو اس کائنات کے خواتین میں سے صرف آپ کو حاصل ہے اس نے علامہ اقبال اللہ علیہ جو ہے حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کی نسبت کے بارے میں یوں رب الساں فخر سے کہتے ہیں زہرا چونکہ ہاں جی پینتن پاک کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سب کے شعر میں علامہ اقبال کے بہت سے اشعار ہیں آپ ان سے بڑے عقدہ رکھتے تھے تو اسی نسبت کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مریم ازیت نسبت سازیز عرص نسبت حضرت عرص نسبت حضرت زہرا ہاں جی مریم ازیت نسبت سازیز اص نسبت حضرت زہرا عزیز حضرت مریم کو جو ہے عزت کی ایک نسبت سے ہے عظبت مریم کو جو ہے کہ عزت ایک نسبت سے وہ ایسا کی ماں ہونا ہے مریم یک نسبت ایسا نزبت مریم کو صرف ایک نسبت ایک معصوم سے ان کو نسبت رشتے داری وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کا شرف اور مقام رسبت نسبت میں تو مریم کو ایک نسبت حاصل ہے جبکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تین نسبتوں سے عزیز ہے اس نسبت حضرت زہرا تین نسبتوں سے حضرت, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ہاں جی عزت و شرف حاصل ہے آپ کو یہ عظیم نسبت حاصل ہے وہ تین نسبت بھی اللہ فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخری یعنی حضرت زہرہ نور چشم رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ عمو کے عالمین کے لیے رحمت بنا کے اللہ نے بیچا حضرت زہرا یا تر اس عظیم رحمۃعالمین نبی رحمت کے نور چشم میں آپ کی بیٹی ہے اور آپ و عظیم حسی کے آم امام اولین و آخری اور آپ آدم سے لے کر تا کہ تک جانے والی معلومات کے رحت انبیاء اور رسول کا بھی آپ امام ہیں آپ امام اولین و آخرین ہیں انتجمہ یہ کیا کہ آپ جو ہے زہرا رحمۃ اللہ عالمین کے آنکھوں کا نور ہیں نور ہیں اور وہ رسول جو اولین آخرین کا امام ہے کیا رسول اللہ سے نسبت رحمت رحمۃ اللہ کی بیٹی وہ رحمۃ عالمین جو امام اولین و آخری دوسرا جو ہے بانو یا تاجدار ہے اللہ تع مرتضی و مشکل کشا شہر خدا دوسری آپ کو جو نسبت حاصل اللہ اقبال فرماتے ہیں بانو تاج دار آپ آؤ صاحب الطاعٰ کے دوج ہیں کیونکہ قرآن میں اللہ طا کی جو آیت ہے سرح دہار کی علیہ السلام اور آپ کے اولاد زہرا ان سب کی فضلت میں نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ علیہ ہین من دار میں بعض علماء نے ہاں جی اس انسان سے کون مولاد ہے وہ علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ کیا ہے تو بہرحال یہ صورت اور پانچتن پاک کی فضلت میں ہے تو اسی کی طرح اشارہ ہے کہ حلسم آپ جو ہے بانو یا انتظار حل آتا وہ علی عصلم جس کے فضلت میں اللہ نے ایک شورہ نازل فرمایا اور آپ کے حلقے میں فضلت میں اور وہ ہستی مرتضی اور آپ اللہ کی نگاہ میں او اللہ کے مرتضی ہیں آپ وہ عظیم ہستی ہے کہ خدا کی پسندیدہ ہستی ہے اور مشکل کشاہ بھی ہیں شعر خدا بھی ہیں آپ کے شجاعت اور بہادری کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا علی مرتضی مشکل کشا شعر خدا یعنی آپ جو ہے حضرت زہرہ جو ہے ہاں جہ صاحب حل عطا کے زوجہ ہیں جو کہ مرتضی یعنی خدا کا پسندیدہ ہستی مشکل کشا اور شعر خدا ہیں دوسرے نسبت مادر عام مرکز پر عشق مادر ام کار وان صالار اشک اور دوسرا جو ہے حضرت زہرہ مادر عام مرکز پر عشق حضارہ جو جی مکتب عشق کے نقطہ مرکزی کے ماں ہیں یعنی امام حسن حضرت امام حسن علیہ السلام الرات سے مرکز عشق کے مرکز ہاں جی حضرت امام حسن کے جو ہے ہی ماں ہیں مادر انہ کاروان سالار عشق اور عاشقوں کے سالار یعنی امام حسین علیہ السلام کی ماں ہیں کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو ہاں جی آپ نے جو ہے اللہ کے دین کی سر لندی میں اللہ کے دین کی بقا کرے جو قربانی دیا گیا اور اللہ سے اپنے عشق اور محبت کا وہ کمال دکھائے کہ کائنات میں یہ فضلت کسی کو بھی نہیں ملا اس وجہ سے مادرِ ان کاروان صالار عشق ہاں جی سہ سا کاروان صالار عشق کا جو ہے جو کہ مام حسین علیہ السلام رات کاروان عشق کے سردار مولا امام حسین علیہ السلام کی ماں ہونے کا بھی آپ کو حضرت حاصل ہے ہاں جی مضرۂ تسلیم را حاصل بطول ماذران را عصو کامل بطول تسلیم اور رضا کی کھیتی کا حاصل بھی بطول ہے اور ماؤں کے لئے عصوِ کامل بھی بطول رضین مضرۂ تسلیم ر حاصل بطول لا سو کامل بطور یہ لا راسوۂ عزت یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکوم کے تسلیم ماں سے عزت ادارہ تھا اور تمام ماؤں کے لطاق تک نمنۂ عمل ہے اس کامل ہے بطور اور یقینا ہماری نے عزیز کو چاہیے کہ اس عظیم ختون سے جو ہے ان کی زندگی پڑھیں ان کی سیرت پڑھیں ان کی تاریخ پڑھیں ان کی قربانیاں پڑھیں ان کے جو ہے اپنے شعر کے ساتھ بچوں کے ساتھ جب بیٹی تھی تو بیٹی کی حیثیت رسول اللہ کے ساتھ آپ کا کیا مقام منزلہ تھا دوجے کی حیثیت چالیح کے حضور میں آپ کا کیا مقام منزلت تھی اور حسنین کرمین کی ماں ہونے کے لحاظ سے زین کی ماں ہونے کے لحاظ سے آپ کا کیا مقام منزلت پر کردار اسوہ تھا کیونکہ آپ تینوں زاویے سے خاتون کی یہ تین صورتیں ہیں اس کی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم ہوتی ہے ہاں جی پہلا حصہ جو ہے وہ بیٹی ہونے کے لحاظ سے امباپ کی بات ہوتے ہیں دوسرے ایک ساتھ ایک زوجہ ہونے کے ہے اولاد ہونے تک پھر اس کے بعد جو ہے ماں ہونے کا کردار عطا کرتا ہے حضرت زہرہ یا تھر ہر زاویہ سے جو ہے آپ کی جو ہے کامل ترین ہستی ہے علامہ اقبال اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرہ کی فضلت میں رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفیٰ کہتے ہیں آئین حق سے رشتہ و تعلق میرے پیر کے زنجیر ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس سے فرمان ہے جناب مس اور حضور مجھے رسول کے فرمان کے خیال رہنا ہے وہ کیا ہے چونکہ اللہ نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سزا نہ کرے اللہ کے پیارے نبی نے بھی فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سزا نہ کریں اللہ اقبال یہ فرما اگر یہ دو حکم نہ ہوتا اللہ کی طرف سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے کرنے سے منع نہ کیا ہوتا رسلمانک نہ کیا ہوتا تو میں اقبال کیا کرتا فرماتے ہیں ورنہ گرد تربت اس از میں ورنہ میں حضرت زہرا سلام اللہ کے روزہ تھر آپ کے قبر مبارک کے گرد طواف کرتا رہتا شاہ کے او اوپاشدہ میں اور آپ کی تربت کی خاک پر سرزہ کرتا ہاں ایک سرجنی بہت سے سرجے کرتے اور بے اختیار آپ کی قبر پر گر پڑتے اور سجدہ کرتے رہتے تو یہ جو ہے اللہ اقبال کے زہرہ کے اس نسبت کو بیان کیا اور آخر میں اپنے خلوص کا بھی مظاہرہ فرمایا تو حضرت زہرا سلیٰۃ سلام علیہ اللہ کو جو نسبت حاصل ہے وہ کسی بھی فرد بشر کو حاصل نہیں ہے اور جو نسبت و رشتہ داری آپ سلم اللہ کو حاصل ہے ہاں جی کہ پیامبر اعظم کی بیٹی ہونا پیامبر اعظم کے ختم العبیہ کی بیٹی ہونا الاولیاء و سند الاولیاء مولٰ السلام کی رفقۂ حیات ہونا و حسن نے کرمین علیہ السلام کی والدہ ہونے کا ایسا مقدس رشتہ و نسبت اس کائنات میں کسی بھی حا... کسی کو بھی حاصل نہیں کسی بھی فرد کو حاصل نہیں چنانچ رسول اللہ, اللہ علم نے بھی آپ نے فرمایا یہ حدیث جو ہے سعدات نامہ میں امیر کبیر علیہ رحمہ کی حدیث نمبر چودہ ہیں اس میں فرمایا چناز رسول الرام نے فرمایا تمام حسب و نصب کلقیامل میں منقطع ہو جائیں گے کاٹ ہو جائیں گے باپ دیکھ کر قرآن کے ہیں یوم یافر المر و میناخی باپ دیکھ کر بیٹی بھاگ رہے ہیں بیٹی دیکھ کر باپ بھاگ رہے ہیں ماں دیکھ کر بیٹی بھاگ رہے ہیں بیٹی دیکھ کر ماں بھاگ رہے اولاد دیکھ کر ماں باپ بھاگ رہے ماں باپ, باپ دیکھ کر اولاد بھاگ رہے بھائی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں ہاں جی میاں بیوی بی ایک دوسرے سے باغ رہے تو یہاں بھی جساسن فرمایا ہر حسب و نصب کے میں منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے حسب و نصب کے جو کل قیامت میں بھی باقی رہیں گے وہاں وہ ایک دوسرے سے نہیں بھاگیں گے زہرا یا تھر اپنے اولادوں سے نہیں بھاگیں گے اولاد زہرا زہرا سے نہیں بھاگیں گے رسول اللہ اپنے بیٹی سے نہیں بھاگیں گے بیٹے یا اللہ سے نہیں بھاگیں گے علی زہرا سے دیکھ کر نہیں بھاگیں گے زہرا علی کو دیکھ کر نہیں بھاگیں گے اولاد زہرا ان ہنسیوں کو دیکھ کر نہیں بھاگیں گے بلکہ یہی لوگ قیامت میں ایک بہت بڑے مقام و منزلت پر عزت و شرف کے ساتھ ہوں گے اور ان کا قیامت میں آج دنیا نے ان کی مقام منزلت کو نہیں سمجھا کل قیامت میں ضرور سمجھیں گے یہ عظیم حسیاں ہیں ہاں جی کہ ان کے ان کا کتنا اللہ کے حضور میں مقام و منزلت ہے لوائے ہم ان کے ہاتھ میں علیہ السلام کے ہاتھ میں آب ہے کوثر ان کے ہاتھ میں ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ حدر سے شباد کریں حسنِ کرمین اہدت سے شفاعت کریں رسول اللہ کا الگ ہے تو یہ تمام مقامات ان حسیوں کو حاصل ہے رسول اللہ نے فرمائے کُ الوصبہ بن و نصبن ہر صبح و نصب یہ نقطی و منقطع ہو جاتی ہے امن اللہ نصبی و حسبِ سوائے میرے حسب اور نصب کے تو یہ نکل مثب جہاز کے اندر در سے اختتام ہوتا ہے